بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا ہوا تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے ما وما غوا کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں وما ينطق عن الهوى اور نہ خواہش نفس سے مو سے بات نکالتے ہیں ان یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے اللہ شدید القوى ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا ذو مرت فستوا یعنی جبرائیل طاقت ورنے پھر وہ پورے نظر آئے وہو بالعفق الاعلا اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے ثم مدنا فتدل پھر قریب ہوئے اور اور آگے بڑھے فکان قاب قوسین او ادنا تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم فاوحائلا اوحا پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا ما ما رآ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا علی ما کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہوخرو اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے پرلی حد کی بیری کے پاس اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے تما جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ما زاغ البصر وما طغى انکی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی لقد من آیات ربه الكبر انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں افرایتم اللات والعزى بھلا تم لوگوں نے لات اور عزہ کو دیکھا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 ام تمہ ام و آب اکم و آب اکم الؤ باہو بہ تبعون الا الظن وما تہول انفس ولقد جاءہم من ربهم الہدا. وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محضن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے ما تمننا کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے فل آخر آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے وكم من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 جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں من علم ان إلا الظن الظن لا من الحق حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں وہ صرف زن پر چلتے ہیں اور زن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خاں ہو اس سے تم بھی منہ پھیر لوک من ل سبیل ہی وہو اعلم بمن احتداء ان کے علم کی یہی انتہا ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھچک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی اللذین اسا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 ربك واسع المغفرا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فَلَا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 و اعطى قليلا واكبا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا اعنده علم الغيب فهو يرى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے ام لم ينب بما في صحف موسى کیا جو باتیں موسا کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی اور ابراہیم کی جنہوں نے حق تعت اور رسالت پورا کیا اللہ تزی وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ نسعى الا ما اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے وان نسعه سوف يرى اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی ثم يجزا الجزاء الاوفى پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وان نہبلم اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے وہ اب کا اور یہ کہ وہ ہساتا اور راتا ہے وہ انتا وہ آخیا اور یہ کہ وہی وہ مارتا اور جلاتا ہے وہ اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے۔ مَنُطْفَةَ من إِذَا تُنَّا یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اور یہ کہ وہی شعرہ کا مالک ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى اور یہ کہ اسی نے عادِ اول کو ہلاک کر ڈالا وَثَمُودَ فما۔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 فغشاہا ما پھر ان پر چھایا جو چھایا فبئی آلائی ربک تتمارا تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا ہادا نذیغ من النذر الاولا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت قریبا پہنچی لئی اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو والا تب کون اور ہنستے ہو اور روتے نہیں وہ تم سام اور تم غفلت میں پڑھ رہے ہو لِلَّهِ تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو